بسم اللہ الرحمن الرحیم معزت سامعین اہل بھٹکل کی ویب سائٹ ڈاٹ کام اور اردو اور جو ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے مارچ انیس سو چوراسی دورے بنگلہ دیش کے موقع پر میدان کشور گنج ڈھاکہ میں منعقدہ عام سے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی نظیر رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب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 قُلْ اللَّهُ رَبُّ كُلِّ دوستوں کے سامنے وسائ چڑی ہے قرآن شریف وسائل اور انجار باہر ہوا ہے اور اس سے والے یہ سب پراندھی موجود ہوا ان کے وقت میں تو گیل بھی آئے جو ہے آپ سامنے یہ کہ آئے ایسی ہے ایک طرف آرمی بڑھتے ہو خاص طور صرف ایسی ہے کہ سنتر وہ کھڑے ہو جائے اور آدمی بھر رکھے اور ہو جائے اور دوسری طرف فارت ہے کہ آدمی کھلے میں کم اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے زبان ہر وقت وہ ہر وقت اللہ کے شکر لکھا رہے بوان کر رہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ذکر کیا ہے ان کو اللہ نے اپنی کتاب کا والد بنایا اور یہ معلوم بات نہیں ہے یہ وراثت کے ارکار قرآن نظیر بل استعمال کیے ہے کئی آدمی پر بھی قرآن کہتا ہے تمہارا قرآن نظری بنایا ہر کتاب کا قرآن ندیم کا والد بنایا نے بل کا نے انتخاب کیا ہماری اگر انتخاب پڑی حبی شریف کا احساس ہے الارما اور انڈیا علما انڈیا کے وارث ہیں وہ حراست کرنے کے ہے علماء کے بچے میں یہ پر ہے براہ نبی لوگ لگی ہوئی ہے تک حبی شریف کی لگی ہوئی ہے اللہ ترا نے اللہ نے اتحاد کا دیا ہے اور اتحاد کا وارف قانون ہے تین سب بنا دکھے گئے اور یہ تین تبے ایسے ہیں کیا انہوں کا تارگن مشکل ہے بالکل ختم کر دیا ہے گیا اپراد ندی ساری تاریخ اور تنازع کی تاریخ بھی اور اپراغ ندی کی تاریخ بھی اس کے آنگلک تک کرے اور رہی کہاگی اور ان کے خیالوں کا جو کتابیں لکھی گئی طبقات پر ہیں وہ کتابیں شہادت کیسی ہے کہ تین کھانے ہیں انہیں اللہ کے کھانے میں رکھتے اس کے مطلب جو فیصلہ ہو جائے وہ کھانے میں رکھا جائے گا ایسی ہے کہنے والی ہے اور لڑکا دینے والی ہے ایک طرف وہ ایک جگہ دبا دینے والی ہے اللہ کو ہے پھر ہم نے کتاب سواری بڑھایا کو جن کو ہم نے اس کے قابل سمجھا جن کو ہم نے اس کے لیے انتخاب کیا یہ بہت بہت سہایت کے لیے اللہ کرانے دلوں کے لیے رتائب مہیا کیے جن کے لیے ان کو آسان بنایا جن کے لیے دل متعلق کا ایک نظام فرحان یہ نظام تعلیم جو ہے یہ علامی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں انتخاب کیا کے طریقے سے علم کو باقی دینی لوگوں کو باقی رکھنے کی کوشش کریں بداری کرتے نظام تعلیم کا کا لکھنا اور سر وغیرہ گیا کی طرف ایسی توجہ کے دنیا کے لیے کا تقوار وغیرہ کی توجہ نہیں ہوئی اور, تو اور وہ اور تو اس میں نقطہ آپ کی جو تقریب ہے اس کی انتظار نہیں ہوتی کا علم ہے کے مہاجرین جو تقسیم ہے تعریف ہے براغت ماہرین ادوان کا علم ہے اور براحت کا اہم ولاقت ہے اس میں جو ہیں اور اس میں جو ہمارے غرارت میں لکھنے والوں میں یہ سارا معاملہ الہانی اور اللہ کا جن لوگوں کو مراد یہ نہیں یا غرایت کی نہیں کیا انتخاب ہوا لیکن ان کو اللہ قابل پہنچا اور ان کے اللہ تعالیٰ نے رفتاری مہیا کے توقیت کے معنی کیا ہے تحفظ اللہ ہم آپ کی زبان کو تیار ہوا تو اللہ تحفظ ہے آپ مقابلے کو کیا جا سکتے ہیں آپ مقابلے سے طبیعت بولے گا کہ اللہ تحفظ ہے آپ سے اللہ تحفیق سے ماریں گے پہلے سمجھتے ہیں جن اخبار پر کسی کام کا کام کا اپنی تکمیلی کام کا اس کا نام ہے نماز کے سیکھنے کی تحقیق کیا ہے لوگوں کے لیے پانی ہو صحت ہو کہ آج نو کر سکے کیا نہیں کر سکے اور اس کو نماز آتی <متاز> ہو اور آسندہ ہو جبا ہو سب کو تحفظ ہے ٹاحلیٹ کوئی ایسے کوئی فائدہ کی علاقے میں <متاز> آتی ہو تو یہاں کو اللہ کو تحفظ وہ مراد ہے جہاں نے ان بنایا اب تک کے اللہ نے بیان کیے محنت کی زیادہ صحمت سے قدر نہیں سکتے اور اس سے بے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور کس اس پہ اپنی خود اپنی ہدایت کا ترقی کا کرنا چاہیے تھا اور دوسروں کی ہدایت ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی دوسروں ہدایت کا ذریعہ رکھنا چاہیے تھا وہ نے نہیں کیا بلکہ اس کے درخلاف کے عرب کو انہوں نے سکن دن سکن کے لیے اور نف ترقی کے لیے عدم اندوزی کے لیے دولت جمع کرنے کے لیے جائزہ اور اقدار پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ہے اور ان لوگوں کو جو علم کا ذریعہ بناتے ہیں اپنے ماض کا اور دولت جمع کرنے کا اور عزت ہونے کا ان کا بھی ان نام علم کے ساتھ لیا ہے ان کے سبق کے ساتھ لیا ہے اللہ تعالیٰ سماتا ہے صرف میں اپنے بھی اللہ کام ہے جو ان کیونکہ ان کا امتیازی لکھن ہے اس کو بھی یاد ہے کہ ان کا جو عمل بتایا بہت خراب تھا لیکن اللہ کا متا ہے یاد نہیں آئے انہیں تک میرے ایسے بھی کنامی ماحول یاد نہیں سوچی کہ دنگے داروں کے دنیا جن اور عبادت کی جگہ والے بہت سے دنگے داروں کے کے اور اس بات سے بہت سے دنگے دار اور بہت سے روحان ہیں جو دنیا کے چڑے بھی اکثر کی دنیا گاؤں کے بہت وہ نام ہیں لیا اور جن کا نام کھاتے ہوئے گرا ہوا پہ غیر یہ ہے کہ جن کا نام کھائے اور ان کو ان لوگوں کو نقصان پہنچائے ہر کے لیے مہنگائی کا ذریعہ بنے ان کو غلط رابطہ دکھائے ان کو غلط کا جانے ان کو غلط پہ چلے گئے مزید ان کے لیے شکشا بنے اور سن پیدا کرے اور ہماری جب شخص کے پاس ان کے عمل کو بیان کیا ہے یہ رکھا ہے اور پھر دوسرا ان لوگ مستقبل اور سنیا کے نئے ایسے ہیں کہ جگہ ہر آئے ہیں وہ لوگ نئے کو لوگ میں رکھتے ہیں صحیح سے بدلاؤ حاصل کرتے ہیں اور لوگ ان کے لیے بہت ذریعہ بنتے ہیں دس لوگ ضرورت یا اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے والد میں منتقل بھی کر رہا ہے اور خیرات میں اور مذمت کے درجے کے لوگ ہیں اور ان کے لوگ ہیں سارتر خیرات دیکھ دوں گا مندر کے کچھ لوگ ہیں جو موتھان اور قرآن کبھی میں اس کے اندر عدالتوں کے عبادتوں کے درجے سمجھ کے مقامات مزا حالت اور اسے تجرید ہدایت کی سرگرمیاں ہو گئے یہ تحقیقات ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی دیکھا ہوں احمد اللہ نے کہا ہے ہم تک سب ہیں جو خیال خیر ہوا دینی کے غریبوں کو سچا خیرات نہیں بلکہ وہ نیت کام اور ہمت کے احتجات کے اور توقیت کے کام اور دین کی خدمت اور مقامات عالیہ میں بہت آگے بڑھنے والے ہم آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو تینوں کی نثارے نظر آئیں گے اور جمکی ملیں گے آپ کو ان کے متعلق اللہ مبارک کا کہنا ہے قرآن مقصد جی ہیں عید الگ وہ ہمارا سعودی بغدان ہوا یہ کس نے دلایا ہے تین تین طبقوں نے ہے ایک تو اہل حکومت نے بجا ہے بادشاہوں میں और हमारा कल रुआ अरे तो हमारे स्कूल ले जाया है और एक ये जाहिर दरवेशन ने और तारीख दुनिया जातियों को समझते हैं लेकिन वो ताली दुनिया है तालीब दुनिया दरवेशन ने ले जाया है आप तारीफ करेंगे इस्लाम की रामीमत की तारीफ पढ़ेंगे इस्लाम के लिए जैसे जहत की तारीफ करेंगे इस्लाम को महफूज रखने के लिए इन लोगों ने कोशिश की तो आपको तीनों की दिखाने मिलने की और ऐसी मिसालेंसर दुनिया बयान किया जाता है اس طریقے سے اور جیسے کسی کو غلطی پیدا جائے اور کسی کو وہ لگا دیا جائے نشان لگا oh, دیا جائے جیسے میں ہوتا ہے جیسا میں ہوتا ہے ویسے نظر آئیں گے جیسے اللہ کا حدیث شریف رہتا ہے کہ اندر ہار لیں گے ملک ہے اندر ہار من کل ملک ہے جنسول متحرک اور غالب انتہار الترین وطم الجاہرین اسے ان کے حامل ہوں گے ہر زمانے میں اپنے زمانے کے عادل و بہترین لوگ کیا کریں جنسون اور متحرک اور غالب وہ اس دین سے غالیوں کی تحریف کو جو انتہا منظور بات کرتے ہیں حلو سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور خلاف ذکر اور خلاف عامل باتیں کرتے ہیں ان کی تحریر سے دین کو محدود رکھتے ہیں کے ہر منتری اور غلط دعویٰ کرنے والوں کے دعوت کے رقیم کو بتاتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں وہ تعلیم جاہرین ظاہروں کی تعریف ہے جس کے وہاں نے جو چاہے براد کر دی جو مسئلہ دے دیا اور جو چاہیے تعریف کر دی اس کو کھیل کر کے اپنے مطلب کا بنا لیا یہ تین وہ کسے ہیں جو رقیم کو بے آتے ہیں وہ قیامت تک پہنچائیں گے تعلیم خالی انتہائی منفری تعلیم جاہرین آپ چاہیے تھا تین کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کی اگر آپ اس میں کریں گے تو پھر کبھی ملنی مشکل ہے دراز ضرورت نے ان کا بالکل تعین کر دیا ہے ہم نے اور ہماری یہ کی گئی ہے امر درجے کلو ہے جو سالوں کو خیرات جو تین کو فائدہ پہنچانے والے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والے حملہ کو, کو بھاشن کرنے والے کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھے رہا کہ ہمارے اسلام کے تاریخ میں دو اللہ سے بندے پیدا ہوئے پیدا ہوتے ہیں اپنے زبانوں میں جنہوں نے ملک کے ملکوں کو بچا لیا لابیریت سے لابیت سے بچا لیا سے وہ جاہریت اسلام سے پہلے تھی اور وہ جاہلیت جو بہت سے ملکوں میں اسلام کے بعد تک تھی اس سے بچا لیا کھلی ترقی سے بچا لیا اور کھلی ہوئی ترقی سے بچا لیا اور کھلی ہوئی دیر کی سکنے کی پریشو سے میں دیر کو محفوظ کر دیا ایسے اللہ کے ساری طاقتیں ایک طرح, ایک طرح. یعنی اپنے زمانے کی سب سے زیادہ ضرور سنکلت اور باقی کئی سنکلکوں میں سے ایک سنکلک اپنے تمام لطا لذاف کا سنکلت کیے اور اس کے سبجیکٹ کے اس کی طاقت کے ساتھ اس کے پورے عزم کے ساتھ وہ لوگ کو ایکٹ رکھ لے جانا چاہتا تھا اور سارے بسائ ان کے لیے استعمال کر رہا تھا اتنی ہی بات نہیں بلکہ اس کے ساتھ لوگ ایسے لگ گئے کچھ ایسے لوگ اس کو مل گئے جو اپنے زمانے کے جو زمانے کے منتخب کریم غریب اور انہوں نے حکمت معصولات پر عمول رکھنے والے اور میں और अवियात में सबसे आधा दर्जे के देखने वाले बोलने वाले शेर कहने वाले एक जीवनों का साधा होता है ये जमाना या अखलियात का था याद अवियात का था और इस मुल्क में कई बहुत जीवनों की बड़ी हुई कदर ऐसे लोग भी उसके साथ जमा हो गए कि जो कई कई मुल्कों में ऐसे आदमी मिल नहीं सकते थे धूल देते लेकिन एक अंदाज का बंदा एक लोगों में बैठ गया और उसने अल्लाह से दुआ की اور رو رو کر وہ اسلام کی حالت پر جہتوں آتا تھا وہ جہاز ہوتا تھا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ میں جان دے دوں گا اور جو کچھ اللہ نے مجھے ذہن دیا ہے جو کہ اللہ نے مجھے, مجھے اعتراض دیا, دیا ہے سب اس پر لگا دوں گا اور سب قربان کر دوں گا لیکن اس رکھ سے اسلام کو بچنے نہیں دوں گا وہ جیسے کسی نے کہا ہے کہ طرف بادشاہ کر رہا ایک طرف ساری دنیا ایک طرف تھی سارا ملک ایک طرف تھا گیا اور جہاں تو وہ لوگ تھے جو بادشاہ کے ساتھ لگ گئے تھے جو کہتا کہ وہ کو کرنے وہ کے لیے تیار کیا وہ لوگ تھے جو قابو سے یا مالوس تھے وہ کچھ نہیں ہو سکتا بادشاہ کے پاس کے خلاف سب کچھ نہیں ہو سکتا اللہ ہی مالک ہے اس کا اللہ دین کا مالک ہے کہ دن وہاں پہ دن سے اس کو محبت محفوظ کرے گا ہمارے کرنے کا کام نہیں رہا اب یہ ہمارے در کی بات نہیں رہی کہ ہم ہاتھ کا ہم آئے ہیں ہم اس کو روکنے کی ایسے وقت آتے ہیں لیکن یہ خدا کا بندہ میں اس کا نام بتا دیتا ہوں آپ کو غلط مدد کے انسانی رحمت اللہ سے احمد کریں گی رحمت اللہ ہے ان کی تاریخ آج دنیا میں محدود ہے اور سامنے آ رہی ہے دیکھنے والوں نے لکھا ہے اور اس کا اس کا ادھیکار سامنے کر دیا ہے کہ دیکھیے کہ وہ خدا کا ایک بندہ تحیول ہے جو دہلی سے بہت دور بھی ہے اور وہاں کوئی مسائل کچھ نہیں اور کبھی نہیں پسند ہے کوئی غالب انتظار کرے یا عورتوں ملا لے یا دربار میں لسائی پیدا کرے کوئی یوڈا لے وہاں سے بیٹھ کر کے وہ کوئی کوشش کچھ نہیں اپنے گزرے میں بیٹھنا اور اپنا درج بھی کل قدم کے ذریعے سے اور وہ ان کے ہاتھوں ان کو روکنائی کی شکل پیش کر دینا سردار اکبری کے طرف طرح جوہان سردار جہانگیری کے بارے کے دنیا سرخت ہوا اب جہانگیر آیا جہانگیر کے جو سلطنت کے سدور تھے عقاقی کے سلطنت تھے ان کو کٹنے کے شروع ان کی اسلامی غیرت کو حرکت میں لائے اور خدا دیا अगर कोई संयक को तुम था तो कोई लिखा तो तुम्हारी लगभग छत्ता कौन है तो मैं सबसे ज्यादा उठाते रखते हैं उस दिन पर जो तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारे आशा और दादा को देकर के आए तीम तीम तुम उस दिन पर सबको जोश आना चाहिए उस दिन तो दिन के खिलाफ जो सबकाशन हो रही है उनको बनाया जा रहा है और अगर वो कोई आदित्य है तो उनको चलाई और अगर वो कोई में मुख्यमंत्रे आदम से तो उनके अंदर उनके अंदर अहमियत पैदा की उनके के के वो उनके सुकून का हो मौजूद है और यह हुआ कि वो दर्वेश धारे को बदल दिया और अगर जो दुनिया के उनको जाने ही था वो चला गया लेकिन के सुल्तन उसका वारिश हुआ जहांगीर और जहांगी उसका हाल यह हुआ की जब वो झाकड़े का खिलाफ पता करता है کہ ہندو سکارا نے فتا کیا تھا لیکن وہاں سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ مسجد نہیں ہے آپ کام کیجیے اگر کھانا کھانا کھانے آزم کے ہاتھ میں پتہ ہوتا ہے تو کوئی کی نہیں فتا کرتا ہے اس کو ہندو چھٹی سارا لیکن جیسے ہی ہنگیل وہاں پہنچتا ہے تھا کہ ہاتھ داخلہ ہوتا ہے اس کا بادشاہ کا تو پہلا آپ کو ہے کہ یہ مسجد بنائی جائے اور گائے ادا کرواتا ہے اور اس کے آپ کو جدید وغیرہ کا آپ کو حصہ پڑھنا ہوگا اگر وہ اگر کے ساتھ جگہ کو اپنے ساتھ رکھا اس میں کوئی درست کروں کی باتیں کرتا تھا کرانے میں شریف ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر آیا شاہجہاں آیا وہ شاہجہاں کو بیٹھا کہ کئی کروڑ روپے کا بنا ہوا تھا تو پہلا کام اس نے چلتا کیا اور کہا کہ جو ہم تھا وہ آگلو کے تب کو بیٹھا خدائی کا دعوی کیا میں کچھ لاکھ میں تب کو بیٹھتا ہو تیرہ لاکھ پندرہ لاکھ روپئے تک پھر اس کے بعد کون آیا اس کے بعد آیا ماہر الدین اور جے وارنگ جس کے متعلق صبح ہوتا ہے ہرا پڑ کر خیال ہوتا ہے کہ ان کو اگیل ہوتی کیا بیان کی جائیں تو وہ کیا انتظامات کیا کن کی چیزوں کا پابند تھا حیرت ہوتی ہے معمولی آدمی جو اس کو خالق ہو وہ بھی ان کی پابندی کر سکتا جن کی پابندی اور انگیز کرتا تھا رمضان مبارک تھا مہیلا پہلے گز تھا تو نوازوں کی پابندی اور نوازی کی پابندی اور قرآن مدیم سب سے دفتر پر بیٹھنے کے بعد حکم کیا اور حدیب کی جمع کی اور حدیث کی شرح کی اور بتایا آر ام ڈی کروایا اور سارے قانون کو یہ ایک سب کی کوشش کا نتیجہ ہے اس کے بعد ہر اللہ تعالی اللہ اور ان کا خاندان ہمارے دکان سال میں ان کا کیا ہے یہ پورا خاندان میں جنہوں نے ہندوستان کو ہندوستان آپ کا ہندوستان نہیں وہ تین حصوں میں ہو گیا وہ ہندوستان جو لے کر آپ کے یہاں سنال گاؤں کہ آگے تھا کہ بنگلہ علاق کے سنال گاؤں کا پیسہ کو ہمیں یہاں کے سماج گاؤں گھاٹے کے پاس کتنی بڑی تو ان بے نوا دردیشوں نے ان کے پاس کچھ نہیں کہا اور اگر کہا جائے کہ جن میں ایک تندور ہو تھی ایک کمال ہو رہی لوگوں کو کبرنا نہیں ہوگا کہ اللہ کے دردوں میں اپنے قدم سے اور اپنے قوت ایمانی سے اور اپنے کو آئے نیل شدید اور اپنے آنسو سے اپنے دل سے اور اپنی بنیادی اور رائدانہ زندگی سے کتنے بڑے مرکز لوگ اتنا کندار اور کابل میں شامل تھے िस्तान पूरा था मुगल शहीद का मोबल इंपायर था जैसे और पूरे आपके नई रियासतें हैं हिंदुस्तान में वैसे अफगानिस्तान भी था बड़ा शानदार और दादुश से संके शुरु होती थी और यहाँ आसाम तक जाती थी आसान तक और इंग्लैंड ने संकने कशहर को शामिल किया जो कभी इससे पहले टेक्नोलॉजी तक शामिल नहीं हुआ कितनी बड़ी जिल्कुलत्या कानून चलता था मदस्टर कायम हो रहे थे और अगर दस मूल थे اور سب لیڈی اپنی سنساؤں میں بیٹھے سے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کی جانے کا ان کا پہلا کرتی ہے اس کی سواگت کریں ملک کا رشتہ اسلام سے اللہ بتائے آئی بہار سے نکلنا بھی اتنا مشکل ہے اس کا رشتہ اسلام سے کمزور ہو سکا ہے پہلا فرض ہے کہ جس ملک کو اللہ نے آپ کو جو انتخاب کیا ہے اس ملک میں خدا کے ہاتھ دباؤ دینا ہوگا اگر انسان سے تحریر کمزور ہو گیا اور کوئی اس کے اندر کا پیدا ہوا تو پہلے آپ کا اللہ تمہارے کہا جب دل سے اللہ کہ ہوگا آپ کا برباد ہوگا سیاسی لوگوں سے پوچھا جائے گا یہ پوچھا جائے یہ بات کی بات نہیں سکتے ایک فرق پہلے ہونا ہوگا تمہارے ہوتے ہوئے بنایا تھا میرے جیتے جی دن کا لوگ آپ کو اپنے سارے اختلافات کو ختم کر کے تمام دیشی کو ختم کر کے اس وقت ہم کو پہلے چاہیے یہ ملک اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اتنا بڑا ملک ایسا بدفرین ملک ایسی عمدہ اور ایسی اس کے اندر بھری ہوئی ہم لکھٹ سے چلے آ رہے ہیں کیا اللہ کر رہے ہیں کہ کپڑی کیسے محنت کر جاتی ہے اور پانی ہے اور لگوائی مطلب اور امید آ کے آپ اور نکلنے والا ہے تو آپ کا فرض یہ ہے کہ آگا معاملہ یہ نہیں لیکن ہمیں سب سے زیادہ مدد لیے ہوگی لیکن وہ بہت خلا ہے یہ ہے کہ آپ ان کی उन दबों को मुताबिर करें अपने अपराश से और अपने विचार से जो उनका आपको दुमाने में अख्तियार है या आने वाली दोनों का कहता हूं है तो उनको दोनों शामिल है उन सबको दोनों की कुर्तियों पर आने वाली है तो वो दोनों हैं जिन्होंने तैयारी की है जिनके साथ लोग असायर और यहां हैं जिनके जरिए से आदमी को अख्तियार हासिल हुआ करता जब कोई रिश्ता बनेगा आपको निश्चित है आपको मिलाए उसको बढ़ाया जाएगा जिसमें हिंदी कही अंग्रेजी में वह लिख सकता है बोल सकता है जबान विद्यार्थी है जिनको राष्ट्रियत है जो है वकील बन सकता है वजीन बन सकता है इसमें कामयाब में और टेक्नोलॉजी में और साइंस में और विधि उद्योग ने इतने उनको ना आदेश प्रयोग किए तो आपका ये बल है आप उस रखते से रवाबी पैदा आप उनकी जबान में آپ اپنے مبادل کو سمجھائیں آپ کے متعلق ان کا یہ تجزیہ ہو جائے کہ آپ یہ غلط ہے آپ کو کوئی سب سے یہ کچھ نہیں چاہتے آپ کو وہ بڑے سب کو رسوٹیں دینا چاہیں آپ بڑے صبح کو موقع دینا ہے آپ کوئی مدد چاہیے آپ بھی بات یہ ہے کہ میں پہلے کا پڑھائی لکھا بننا اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں کی زبان میں بنگلہ زبان میں مہلا زبان کو اچھے سے سمجھیے بہت زبان کو آپ دن سمجھیے پڑھنے لکھنے میں کوئی سباب نہیں ہے یا آردو ہے یا امدور سوال ہے آپ کو مہلا زبان میں مہارت پیدا کرنی چاہیے مہنگا زبان میں آپ اچھے لکھنے والے آپ ادیب بنیے مقدم بنی اور قبیل بنی آپ کی میں نصاب ہو غلط ہو آپ کی زبان ایسی ہو کہ لوگ مختلف کی کرنے کے بتائے آپ کی تحریر میں किया और ये बात है लखनऊ में रहने वाले की जबान को सुनिए दिल्ली के जवान वाले की जवान को समझिए और अड़कों का जाप देने वाले की जबान से करिए इस वक्त तक यार की तरह है और मुकाबला और अभी हमारी जबान है हमारे को हमारा बाबरी जबान समझते हैं अहमद लादा पर तो हम अभी हमारे बच्चे लोग ऐसे हो गए हैं, है. हैं वो किसी का आगे पता नहीं है हमारी अगर किताब को तबीलों को मिला जाए तो आर्डिक ज्यादा निकलेंगी उदू निकल निकले हमारी अहम किताबें जिसको बजाती किताबें हैं वो ऐसा भी नहीं उनके तबीजे को निकले और निकल है वो हंगार का तब्जी हुए तो ہو سکتا آپ سے کہہ رہا ہے کہ عربی زبان کا ہے اور اردو زبان گھر کی زبان ہے اردو زبان کا اٹھارہ لیتا ہے ندی لیتا ہے لکھنؤ دلی کے محاور سے واپس ہے میں اردو صحیح اردو ہو جاتی ہے بچیاں تک صحیح اردو ہوتی ہے جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ بہت بنگلہ زبان کی ہو اگر کوئی اس ملک میں رہنا ہے اور اس ملک کو بچانا ہے یا نہیں ہے سے وہ بنگلہ زبان نوجوان کو غیر مسلموں کے رہنے کو رہنے پرو ان کے حوالے نہ کرو لیکن وہ پہلے پڑوس جیسے مدد کی بات مجبور ہو محتاج ہو غیر مسلموں کے قلم سے لکھی ہوئی کتابوں کا پہلے لاحق ہو قلم کے ساتھ اثر اثر کھاتا ہے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کتاب اگر کسی کا ایمان کے قلم میں لکھی ہوئی ہے تو ایمان کے کرنٹ بہت بہار جاتا ہے استعمال امسلا کے زمانے میں کہ سب کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور جمع کیا اور آج ان کے پاس مطلب نقصان موجود ہیں جب بڑھنے کے بنادو کہ اچھے بدل جاتی ہے تو بات کرنا تو بات ہوتی ہے بات استعمال موجود پر ہے لیکن ان کی جو مانیت اور جب وہ لکھ رہے تھے یا کھو رہے تھے हर उनका था आप उनकी दिमाग पढ़िए उनके उनकी तहरीर करिए तो आप उसके बाद जो नमाज पढ़ेंगे बड़ा जगह आप इसका सफर जो रोजगार है आप विश्व करेंगे कि मैंने तो आप जो लोग दिमाग पढ़ें क्या दिक्कत आप जाने पाए ہم کہانیاں پڑھیں دور پڑھیں آپ آسان کو ضرور پڑے یہ بہت بڑی سب ہندوتی کی بارہ یاد رکھیے بنگلہ باندھ میں ان کو استادی کا مقام رکھتے ہیں وہ مانے سمجھنا ہے شاید سمجھنا ہے تو بہت غیرت بات کی ہے کہ میں کہ بارش ملتا بنوانی دوست کا مسلمان آپ اس دوست میں آ کر آپ آپ یہاں پر یہاں مسلمان ہے تو ہم جو دوست کہا کے تھے میں ہمارا مسئلہ اس کے بدادلوں میں جہاں کا نام دیکھا مات پوجا رہتے ہیں مسلمان اور لکھا ہے اور یہ غیرت کی بات ہے ہماری ہماری کوتا ہے کہ ہم نے اقبال کا تعارف نہیں کرایا ہم نے نظر اسلام کا تعارف نہیں کرایا جگہوں کو کلما گوشت کی تعریف کرتا ہے ہم نے طے کیا اور الحمد وہ جو ہم نے وہاں اس وقت ارادہ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا اللہ نے پورا کرا دیا کہ آج ہماری کتاب مہارم میں پڑھی جاتی ہے سب بنتے ہیں اس کا نوجوان ہوائی و اخبار اور سفید کے سفید روپئے ابھی ہمارے پاس بتایا ہے کہ ہم نے की گزارے ہیں اخبار کی صوبت میں آپ ان کتاب کی بدولت اور ہم ہمارا بڑا اثر پڑا ہے آپ ہمیں اجازت دیجیے چاندی کے لیے یہ اس زمانے کا خیال ہے ہمیں بہت آخر کی پاکستان میں بچوں کی باتیں کرتا ہے یہ کوئی بچہ بولی باتیں کرے یہ اس کے لیے اور ان کی بات کو ٹائم آپ لوگوں کو جو مسلمان عبیب شاید گزرے ہیں ان کو آپ نمایاں کیجیے آپ مغرب اسلام کو نمایاں کیجیے آپ ان کی چیزیں پڑھیے اور ان کے تبدیل کیجیے ان وغیرہ میں حربی کو یا پھر اللہ تعالیٰ سلائیت کے آپ کو حربی میں ان کے کلام پیش کیجیے اور ان سے پہلے کئی یہاں عالم ابھی گزرے ہیں ابو رحمد وہ ان کا نام میں نے بچپن میں ہے ان کو تعلیم کو پڑھا تھا اور کئی شاعر گزرے ہیں ان لوگوں حالات لکھیے اللہ کو بتائیے کہ یہاں کیسے شاید گزرے ہیں, ہیں, ہیں. کے سے کوئی جوہر کوئی کمال ایسا نہیں جو آپ لوگوں کو نہ ملا ہمارے مبارک میں تو بار بار بنگالی طالب علم اتنے ذہی تھے اتنے ذہی تھے کہ نش آتا تھا ہمارے یو کے اور کے طالب علم کے سامنے وہاں جاتا تھا تو آپ نام یاد رہی ایک بنگالی کی عربی کی تعلیم کون تھا جس کہتے سب سے اچھی عربی کیا نام ہمارے یہاں تبدیلی بنگالی تھے چاہے خانسان کے باقی بھی ہو وہ آ کے وہاں ہے اس میں ویڈا میں مانس بھی ہے بولے کہیں لیکن وہاں بھی چار پیدا کہ ہمارے یہاں پیار پیدا کی خدا کے بند کسی بات میں ہمارے بنگالی بچے بنگال بنگلہ دیش کے بچے کسی کی وہ کم نہیں آپ میں اردو کی بات تبلیغ نہیں کرتا اس لیے نہیں آ رہا ہوں لیکن آپ اردو تو کسی کو پتا نہیں لگے گا سننے کے آپ کے لیے لکھنؤ کے ایسی عربی ابھی شباس سننے میں چلا رہا ایسی اچھی عربی لکھے بڑے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی موجود ہیں یہ اچھی ہے اللہ نے آپ جو ہاتھ کیے کا میری بات یاد رکھو کہ بدلہ زبان بدلا زبان کی قیادت چھیروں اپنے ہاتھ میرے دوست ہے ایک غیر مسلموں سے اور ایک غیر اسلامیوں سے دو قسمیں ہیں ایک غیر مسلم ہے غیر اسلامی ہیں غیر اسلامی مسلمانوں میں ہوتے ہیں غیر مسلم غیر مسلمانوں میں ہیں غیر مسلموں سے غیر اسلامیوں سے دو سے قیادت ہیں اور اس میں ایسا سوال پیدا کرو کہ جو مستقل ہو جائیں سے الحمد للہ ہمارے یہاں ہمارے یہاں کے علما نے حالانکہ ان کے سب سے نیچے کی درجے کی بات کی حدت باری ان کے سامنے کسی کے گراف نہیں کیا ایک مرتبہ سوال ہوا ایک انعامی مقابلہ تھا اردو اشارے کی طرف سے کہ اردو کا سب سے بڑا دفتار کون ہے سب سے بڑا ان شاء پردار تو انعام ان کو ملا ابھی ان کا انتخاب ہوا ہے دھتے ہوئے ہیں کو ملا جنہوں نے سابق کیا کروایا شبلی نمال ان کو بہت سے بڑے اچھا کرتا ہے سے ہے بڑا موقع ابھی ہو تو کس کو ملا کے ہمارا سلحمان ندوی کو ہمارا سلام ندوی کو اردو شاعری کی تاریخ پر دو کتابیں ہیں اردو زبان میں یونیورسٹیوں کے حساب داخل ہے ایک آگے حیات نام سنا ہو آپ نے حسین آزاد کی لکھی ہوئی ہے جو ترین صاف پڑے ہوئے ہر ایک روزانہ جو ہے ہم نے ہندوستان میں اردو زبان کو دوسروں کے قبضے نہیں لانے دیا اور آج بھی خدا کا شکر ہے کہ کوئی مہاگی نہیں کہہ سکتا کہ موجود کو اردو نہیں کی زبان میں اور رسیلی زبان میں میٹھی زبان میں تقریب نہیں کر سکتے لکھ نہیں سکتے کوئی آج بڑا دعویٰ نہیں کرتا اب بھی ہمارے جگہ تیرام میں ایسے جتنے اور بولنے والے موجود ہیں جو ان کے ساتھ ہمت نہیں کر سکتے ان کو بڑے دعوے وہ ہمت نہیں کر سکتے ایسے ہی آپ کرنا چاہیے دیکھیے یہ دانا تو نہیں کہتا لیکن پھر میرے بلدانہ پیرے سنجے بہت ضرور کہتا ہوں کہ سنجے کال بنائے کی بات لکھ لیجیے آپ بنگالی زبان سے اگر تعلق کریں گے اور پرہیز کریں گے تو یہ ایک طرح کی مانوی خودکشی ہوگی مانوی خودکشی ہوگی اور بغیر عالمی کو اور اگر دوسری زبانوں سے آپ کو تعلق ہے تو دوسرے نقصان پہنچا ہے بغیر زبانوں میں کوئی وہ نہیں ہوتا میں یہ زبان ہے جو زبان نہیں آ سکتی غلط ہے یہ بات غلط سال ہو ہے بہت سی زبانیں ہیں کہ ایک زبان کا ایک محلہ چلا رہا ہے سال زبانیں آپ کی لیکن ایسے تو اللہ کے پاس تین چار زبان جاننے والے سبزی ہمارے یہاں اور اللہ کے نوجوان ایسے ہیں کی بولنے کی لیے کہہ دیجیے تو ہر آپ سمجھیں گے کہ شہری ہے اور اس میں عربی ہم لوگ جب جاتے تھے اس وغیرہ گئے وہ لوگ کہہ رہے تھے آپ کو آپ کو کھایا ہو پڑا ہو ہمیں دکھائے گی وہ ہم آئے ہیں جہاں وہ آئے ہیں کہ ہم لوگ گئے بھی نہیں اور ان گئے ہماری کتاب پڑھ چکی تھی اور وہ پڑھتے تو یہ غلط ہے کہ ایک زبان آتی ہے وہ زبان چلی جاتی ہے یہ نہیں ہے بلکہ بعض اوقات ایک زبان غلط کرتا تھی بھائیوں ایک صبح سے یا پیدا نہیں کہنا چاہتا اس ملک کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے اس ملک کا رشتہ اسلام سے کمزور نہ ہونے پائے انہیں تمہارے سب مدد سے بیٹا رہا ہے خاص کہتا ہوں میں کہ مجرسے کا آدمی ہو مجرسے کے تعداد کی مشیر ہو میں کہتا ہوں کہ اگر اسلام اسلام نہ رہا ہوا تھا اس ملک کو بھی سب مدد سے بیٹا یہ مدرسے کسی ورک کی دوا نہیں ہے پہلا کام ہے اسلام کو واقعی رکھنا اسلام سے رشتہ اس قوم کو جوڑے رکھنا اللہ کی خیریت سے اس قوم کو رشتہ جوڑے رکھنا اور دوسری بات کی کہ قیادت کا مقام اور قیادت کا مقام آ کے نہیں ہو سکتا جس کا آپ کو بگلا کو مضبوط ہوا ہو. میں نے کر کے وہاں استوالیہ ریکشن میں جو ہوٹل میں گیا تھا اور اس, میں اس, میں اس میں فاؤنڈیشن نے ریسپشن دیا تھا اس میں نے کہا کہ مجھے افسوس شرم آ رہی ہے کہ میں آپ سے بگلا میں بات نہیں کر سکتا میں خوش ہوتا اگر میں بگلا میں آج آپ کے کام تک کر رہا ہوں ہماری یہاں اسلام میں کوئی زبان غیر نہیں ہے سمجھے سب سم زبانیں خدا کی پیدا کی ہوئی اب ایک سے ایک زبان بڑی ہوئی ہے تو زبان کے خلاف تعصب بالکل یا حیران آباد نہ کوئی زبان پرست کے قابل ہے نہ کوئی زبان نفرت کے قابل ہے یہ مطلب پرست کے قابل نہیں ہے اگر مقدس زبان کوئی ہو سکتی ہے وہ ایسی زبان ہے وہ باقی سب زبانیں سبھی زبانیں انسانی ترائیت پیدا کی اور سینکڑوں برس میں وہ ان زبانوں کی ترقی ہوئی اور اب ہمارے پاس پہنچی وہ زبانیں ترقی یافتہ شکل میں تو وہ ہم ان سے قدر کرتے ہیں ہمیں خیال کے لیے اس سے مدد ملتی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے عمرانی زبان پڑھنے کا حکوم دیا حضرت مصابق کو وہ تو یہود کی زبان کی وہ زبانیں اور یہ زبانیں جو ہیں وہ خانوں کی ہیں اگر آپ اس کی طرف سے بیٹھنا ہی برتیں گے تو, تو اسلامی پر کے دشمن اسلام مناسب اس کو اپنا اپنی داری پر قائم کر لیں گے احتجاج احتجاج ان کا قائم ہو جائے اور اس سے مستبہ نقصان پہنچے گا کل بچے کی کتابیں آتی ہیں مسلم پرچار کرنے والی ہندوستوں کے پرچار کرنے والی ہندو میٹالوجی کی پرچار کرنے والی اور بڑے شوق سوان نوجوان پڑھتے ہیں کالیز اور اس کو آپ کی کام کوئی آپ کو نہیں پڑھتے بھائی اگر آپ کو ترویجی کی شرح لکھنی ہو اور مسلا کی شرح لکھنی ہو اور کسی کو قیمت سے بیٹھ کرنا ہو اس کو آپ اردو میں لکھیے یا آپ اس کو اردو زبان میں لکھیے مگر جب آپ کو آرام سے باتیں کرنی ہو تو پھر آرام سے پتا اور میں آپ صاف کہتا ہوں کہ بہت کام ہو چکا بہت ساروں کا کو حدیب کی شرح نے کیا نقصی کو ثابت کیا جا چکا ہے اب ہمارے نزدیک اس کی محکم گنجائش ہے کہ مذہبی کو حدیث کے مطابق ثابت کرنے کے لیے کسی نئی بڑی نئی کوشش کی ضرورت ہے حضرت شاہ اور حضرت مارا دینوی رحمتہ اللہ ہے یہ سب یہ کام کر چکے ثابت کر دیا انہوں نے کہ یہ جو الزام ہے کہ نفی حدیب کے خلاف اس کے غلط اور آبی ہے شرمان اللہ میں اور دہنائی نے آدمی کی تقریب میں اور دوسرے حضرات نے یہ کام بہت اعلیٰ پیمانے پر کیا اب یہ میدان ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے کہ عوام آپ کے اثر سے نکلنے نہ پائے وہ آپ کو یہ سمجھے کہ آپ اس ملک میں رہ کر کے گھر نکلی اس ملک میں رہ کر کے آپ پر دیتی ہیں کے ساتھ اپنے کو وابستہ کرنا چاہیے اگر کوئی زبان پرست دکھا دی تو کوئی زبان اگر زبان کی میں گروپ کیا اور زبان کے راجپورٹ میں کسی مسلمان کو یہ تعلیم کی تو کے بہت بڑا ضرور ہے آرام کو آرام کو بہت بچے سنہا گا دو چاہے کسی لڑے سے سناگا دو چاہے شاید زبان کے لیے کسی مسلمان کی اور انسان مسلمان کے قتل بتانا مسلمان کے فوٹو بڑھانا نہ جائز اور ظلم عظیم نہ زبان پر قابل نبان نفرت اللہ نے حرکیت کا خبر اللہ نے حرفیت کا ایک بنایا پیمانا محبت کرو سوال پیدا کرو اور لطف لو کا ذائقہ ہوا کرو جائے کرو اپریشیٹ کرو اس کو لیکن بلو نہیں پوچھنے کے لیے تو خدا کتاب بھی نہیں ہے کوئی ان کو پوچھنے لگے تو مسلم ہوگا اگر کوئی قرآن کو سامنے رکھ کر چلتا کرے تو مسلم ہوگا کیونکہ یہاں دبان پر خدا کی لیکن زبان پر زبانوں سے محبت کرنا سب کا دینا آپ کی کے ہاتھ اور محاورت کرنا اور اس میں وہ حاصل کر اگر یہ باتیں ہماری یاد نہیں انشاءاللہ شاء جب کسی دن تصدیق کرو گے ہم اس کو نماز رکھو اور ہمارا مزید ہم ہزار تمام کر رہے ہیں بھی سن اور گرام گاجی بھی سن ہم ہر پوری کر رہے ہیں خود رہنے والے مسلمانوں پر یہ اگر تمہیں خود رہنا ہے کو باقی رکھنا ہے گزرا اللہ تلا مدد کرے میں یہ بھی کہہ میرے دل میں خاص اور مجھے ان کے مجاہدانہ خاندانوں سے بڑی افیل ہے اور میں ان کو صحیح معنی میں جیسا عالم ہونا چاہیے اور ان کی دونوں کو میں کے دل بہت خوش ہوا اور مجھے بڑی منافعت محسوس لیے کہ, کہ مزاجی واقع تھی میں بھی اصل میں مطالعے کا اثر ہے یا خاندانی اثر ہے انہیں بھی حقیقت کے کام اور میدانی کاموں میں نے بنا ہوں میں سمجھتا ہوں لمبا کو اگر تین کی عزت برقرار کرتی ہے ان کو میدان میں آنا چاہیے ہمارا پہلی قربانی کی اور علماء شان ان کی عزت انہوں نے انہوں نے وہ قائم کی یہ آپ کے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے کہ ملک کو اپنے حال کے دور چھوڑنا چاہیے لیکن تقریب کے ساتھ یہ کہتا کہ پیدا کیجیے یہ کہتا کہ آپ پکڑ لیجیے اس زمانے میں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنے ہاتھ نہیں پھولنا چاہیے ملک پار آؤ ادھر نہیں آپ مسلم ہیں آپ زمانے کے نفاذ ہیں زمانے کے در پر آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے یہاں بیٹھے رہیے لیکن آپ معلومات وقت میں کیا چیز بڑھ رہی کیا چیز ضرورت یہاں کے علما آنے والے طلباء تیار ہو گئے ان شاء اللہ اس ملک میں اسلام کو اور بھی اس کا بھی رابطہ ہے اس پر عمل ہی رابطہ ہے اور رابطہ کیا ہمارے طرح نے گوریا کے ساتھ آپ کی شروعات کرنے کی شکریہ ہوں اور آپ کے بڑی تعداد میں شوق کے ساتھ آنے والے بیٹھے اس کے بہت خوش یہ اور, اور, اور اس قسم کے دوسرے کیسٹ مندر ذیل پتوں سے طلب فرمائیں عبد المتین منیری پوسٹ بکس نمبر تین ہزار نو سو سات دبئی یو اے دار المعارف امیر الدین روڈ منیر آباد بھٹکل یعنی کے پین کوڈ نمبر پانچ لاکھ ایک ہزار